بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد مبارک وآلہ ربیہ کا سہلا سبق اس کتاب کو پڑھنے کا ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ طلبہ بھی ساتھ ساتھ دہرتے ہیں تاکہ انہیں بھی الفاظ کی ادائیگی کی مشک ہو الدرس الاول پہلا سبق ہارضہ کی ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے یہاں ساتھ ساتھ دہرائیے ہاضا بیتن ہاضا مسجدن ہاذا بابن ہاذا کتابن ہاضا قلم ہاذا مفتاح ہاضا مکتبن ہاضا سریر خاضا کرسی ین اب ترسمہ سنیے ہارا بعت یہ گھر ہے ہارا مسجد یہ مسجد ہے ہاراں بابن یہ دروازہ ہے ہاراں کتاب یہ کتاب ہے ہارضاں قلم یہ قلم ہے ہارضاں مفتاحن یہ چابی ہے خار مکتب یہ میز ہے مکتب ان کا لفظ عربی زبان میں تین معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا اپنا ذاتی معنی تو ہے لکھنے کی جگہ چنانچہ مکتب ان ڈیسک یا میز کو بھی کہتے ہیں مکتب کا لفظ سکول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ بھی لکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے مکتب ان کا لفظ دفتر آفس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو تین معنی میز یا ڈیسک سکول اور آفس دفتر یہاں ہاضا مکتبن یہ میز ہے ہاضا شریر سریر چار پائی کے لیے یا پلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذا شریر یہ چار پائی ہے یا یہ پلنگ ہے ہاضا کرسین یہ کرسی ہے ماہا یہ کیا ہے اب آگے جو الفاظ جو جملے آ رہے ہیں ان کو ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ ہم نے کہا الفاظ کی جملوں کی ادائیگی کی بھی آپ کو مشق ہو دا بیتن،, بیتن،, بیتن ما ہادن محدا کمیسن اہادا سریرن لا ہا کر احاذا مفتاخن لا ہادا کل امن محضا ہادا اب ترچنا سنیے محضا یہ کیا ہے ہاذا بیتن یہ گھر ہے احاذہ بیتن آ کیا ہاذا یہ بیتن گھر کیا یہ گھر ہے اب یہاں دیکھیے دو حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں ما اور آ دونوں کا مانا ہے کیا پھر دونوں میں فرق کیا ہے ما کا معنی بھی کیا آ کا معنی بھی کیا تو دونوں میں پھر فرق کیا ہے دیکھیے اردو زبان میں کیا کا لفظ کبھی تو آتا ہے جملے کے درمیان میں مثلا یہ کیا ہے آپ کا نام کیا ہے اور کبھی کیا کا لفظ آتا ہے جملے کے بالکل شروع میں جملے کے آغاز میں جملہ اسی سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے مثلا کیا آپ مسلمان ہیں کیا آپ پاکستانی ہیں کیا یہ کتاب ہے اگر کیا جملے کے درمیان میں آ رہا ہو تو اس کے لیے عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں ما اگر کیا جملے کے بالکل آغاز میں شروع میں آ رہا ہو جملہ اسی سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیے ماہر کا ترجمہ کیا یہ ہے نہیں کریں گے بلکہ کیا ترجمہ کریں گے اس کا یہ کیا ہے لیکن احادا بیتن یہ کیا گھر ہے اس کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ آ کا ترجمہ کیا ہوگا وہ والا کیا جو جملے کے شروع میں آتا ہے چنانچہ احاطہ بیتن کا معنی ہم کیا کریں گے کیا یہ گھر ہے احادہ بیتن کیا یہ گھر ہے نعم جی ہاں ہادہ بیتن یہ گھر ہے اب دیکھیے آگے ماہدا یہ کیا ہے ہادہ کمیسن یہ کمیز ہے شرٹ کے معنی میں احادا شریر کیا یہ چارپائی ہے کیا یہ پلنگ ہے لا جی نہیں ہادہ کرسین یہ کرسی ہے احادہ مفتاحن کیا یہ چابی ہے لا جی نہیں ہادہ کالامن یہ قلم ہے ماہا یہ کیا ہے ہادا نجمن یہ ستارہ ہے اسٹار کے معنی میں تمرین کہتے ہیں مشق کو ایکسرسائز کو تمرین نمبر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے روکامن اور ایک کی عربی ہے واحدن تمرین رقام واحدن مشق نمبر ایک اگر وقف کر کے ہر لفظ کے آخر میں ٹھہر کے پڑھنا ہو تو پھر کیا کہیں گے تمرین ان کی بجائے تمرین رقم ان کی بجائے رقم واحد ان کی بجائے واحد کس طرح سے ادا کریں گے مشق نمبر ایک تمرین رقم واحد نیچے کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں ان تصویروں کی مدد سے آپ نے ہر سوال کا جواب دینا ہے چابی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے ما محاذا تو کیا جواب ہوگا اسکار بھی زبان میں دیجئے ہاضا مفتاحن جواب دیتے جائیے ما مہازا آدھا کتابن ما ہزا کا کلمن اگے دروازہ ہے ما محضا بابن اگے گھر ہے ما محاذا ہاضا بیتن ما مہازا ہاذا کرسین تمرین لکھا ہوا ہے تمرین وقت وقف کر کے اس کو تمرین بھی پڑھا جا سکتا ہے نمبر کی عربی رقم دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اس نانی تمرین رقم اسنان یا تمرین رقم اثنانی مشق نمبر دو مسجد کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے احاذہ بے کیا یہ گھر ہے کہنا ہو جی نہیں یہ مسجد ہے تو کیا کہیں گے لا ہاں مسجد لا کہہ کے تھوڑا سا رک جائیے لا ہاں مسجد ان کلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے احاذہ مفتاح کیا یہ چابی ہے تو کیا کہیں گے کہ کمیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے احاذہ کمیسن کیا یہ کمیز ہے تو کیا کہیں گے نم ہاذ کمیسن ستارے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے احاذہ نجمن کیا یہ ستارہ ہے تو کیا کہیں گے؟ کہ نجمن تمرین رقم سلاثتن بھی پڑھ سکتے ہیں تمرین رقم فلاسہ تمرین رقم فلاسہ مشق نمبر تین اک پڑھیے وقتب اور لکھیے اب دیکھیں حرکات یعنی زبروں زیروں کی مدد کے بغیر آپ ہر لفظ کو صحیح پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ جس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلا اور کچھ الفاظ آپ کے ذہن نشین ہو گئے لاشوری طور پہ مثلا آگے جو لکھا ہوا ہے آپ اس کو مکتبن یا مکتبن نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ہاذا مکتبن جسے جس ثابت ہوا کہ یہ لفظ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو چکا ہے لاشوری طور پہ ہاذا مکتبن یہ میز ہے ہاذا مسجدن یہ مسجد ہے ہادہ کلم یہ قلم ہے آگے دیکھیے اگرچہ نیا لفظ ہے لیکن چونکہ آپ کے لاشور میں سے کل ایک دفعہ گزر چکا ہے آپ اس کو سریرن یا سر نہیں پڑھیں گے کیا پڑھیں گے ہاضا سریرن اس کا معنی یہ ہے کہ یہ لفظ آپ کے دہن میں محفوظ ہو چکا ہے ہادہ سریرن یہ چار چارپائی ہے یہ پلنگ ہے ما ہادا یہ کیا ہے ہادہ کرسین یہ کرسی احاذا بہ تن کیا یہ گھر ہے لا جی نہیں ہاضا مسجد یہ مسجد ہے مہادا یہ کیا ہے ہاضا مفتاح یہ چبی اس سبق میں من اس لفظ کی ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے پچھلے سبق میں ماں کی اور اس میں مشق کروائی جا رہی ہے من کی من هذا یہ کون ہے پہلے تو ان جملوں کو ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ الفاظ کی ادائیگی کی بھی مشق ہو پھر ہم ترجمہ کریں گے ساتھ ساتھ دہرائیے من هذا هذا تو من هذا هذا ولد من هذا هذا طالب اه هذا ولد؟ لا هذا رجل؟ ما هذا؟ هذا مسجد من هذا؟ هذا تاجر هذا كلب؟ اه هذا كلب؟ لا هذا كت؟ هذا حمار؟ اه هذا حمار؟ لا ہاذسان و محدا ہزا جمل محاذہ ہاذا دیکن منہزا ہاذا مدرسن احاذہ کمیسن لا مندیل اب ترجمہ سنیے منہازا یہ کون ہے ہارا تبیبن یہ ڈاکٹر ہے منہذا یہ کون ہے ہارا والدن یہ لڑکا ہے منہذا یہ کون ہے ہارا طالبن یہ طالب علم ہے یہ اسٹوڈینٹ ہے احاذا والدن کیا یہ لڑکا ہے لا جی نہیں ہارا رجولن یہ آدمی ہے مہارا یہ کیا ہے ہاضا مسجد یہ مسجد ہے من ہاضا یہ کون ہے ہاضا تاجر یہ تاجر ہے بزنس مین ہے دکاندار ہے ہاضا کلبن یہ کتا ہے احاذا کلبن کیا یہ کتا ہے لا جی نہیں ہاضا کتن یہ بلی ہے دیکھیے جانوروں کے لیے ہر زبان میں کوئی ایک لفظ مشہور ہو جاتا ہے میل سے تعلق رکھنے والا یا فی فیمیل سے کوا ہو بیٹھا ہوا ہم یہی کہتے ہیں یہ کوا ہے خواہ کا تعلق فی فیمیل سے ہی کیوں نہ ہو لیکن کووی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اسی طرح ہم بلی استعمال کرتے ہیں خواہ کا تعلق میل سے ہی کیوں نہ ہو بلہ کی بجائے عموماً کیا کہا جاتا ہے بچے کو اشارہ کر کے دیکھو وہ بلی ہے خواہ کا تعلق میل سے ہی کیوں نہ ہو عربی زبان میں بلی کے لیے جو لفظ معروف ہوا وہ میل سے تعلق رکھنے والا تھا لیکن ہم اپنی زبان کے اسلوب میں جب ترجمہ کریں گے تو یہ بلّہ ہے کہ کی بجائے کیا کہیں گے یہ بلی ہے ویسے اس کا اپنا ترجمہ اصلی معنی کیا بنتا ہے جی نہیں یہ بلہ ہے ہادا حمارن یہ گدا ہے اہادا حمارن کیا یہ گدا ہے لا جی نہیں ہادا حسانن یہ گھوڑا ہے وما ماہا وا اور ماہدا یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے ہارا جمل یہ اونٹ ہے ماہدا یہ کیا ہے ہارا دی یہ مرغ ہے منہادا یہ کون ہے دیکھیں اردو زبان میں بھی کیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے اور کون کا لفظ استعمال ہوتا ہے انسانوں کے لیے کسی مرغ کی طرف اشارہ کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کون ہے یہ کون ہے کسی انسان کی طرف اشارہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیا ہے اسی لیے یہاں بھی مرغے کے لیے مرغ کے لیے کیا استعمال ہوا ہے ماں اور کسی آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا تھا تو پھر ماں کی بجائے کیا لفظ استعمال ہو رہا ہے من من ہارا یہ کون ہے ہارا مدرسن یہ استاد ہے ٹیچر ہے یہاں دیکھیے کہ ہمارے ہاں دو پیش اس طرح لکھے جاتے ہیں ایک سیدھا ایک الٹا لیکن اس کتاب کے رسم الخط کے مطابق دونوں پیش سیدھے لکھے گئے ہیں دونوں طرح درست ہیں دیکھ لیجیے مدرسن کے آخر میں دو پیش ہیں اور دونوں سیدھے لکھے گئے ہیں دوسری بات یہ شد ہے شد کے اوپر ہو تو زبر پڑی جائے گی شد کے نیچے ہو تو زیر پڑی جائے گی خواہ و حرف کے اوپر ہی کیوں نہ پھر سنیے شد کے اوپر ہو تو کیا پڑی جائے گی زبر شد کے نیچے ہو تو کیا پڑی جائے گی زیر اگر یوں لکھا ہوتا یہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے لفظ پھر ہم کیا پڑھتے مدر راشن. لیکن اب چونکہ شد کے نیچے ہے اب کیا پڑھیں گے مدرسن ہادا مدرسن یہ استاد ہیں یہ ٹیچر ہیں احادا کمیزن کیا یہ کمیز ہے لا جی نہیں ہادیل یہ رومال ہے لا جی نہیں ہاد مندیل یہ رومال ہے تمرین مشق ایکسرسائز اے ایک پڑھئے وقت اور لکھیے ساتھ دہرائیے ان جملوں کو تاکہ الفاظ کی ادائیگی کی بھی ایکسرسائز ہو محاذا ہار کلم ہار کلبن منہاذا ہار سبیبن ہار جمل احاذا کلبن لا کتن احادا دی کن نام احدا حسان من ہیمارن ہاذا مندیلن احاذہ ولادن نام منہزا خاضہ رجولن اب ترجمہ سنیے ماحذا یہ کیا ہے ہاضا کلم یہ قلم ہے ہاذا کلبن یہ کتا ہے منہاذا یہ کون ہے ہارا طبیبن یہ ڈاکٹر ہے ہارا جمل یہ اونٹ ہے احاذا کلبن کیا یہ کتا ہے لا جی نہیں ہارا کتن یہ بلا ہے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور یہ بلی ہے یہ بھی اصل میں ان سوالوں کو سامنے رکھ کے مقصود یہ ہے کہ آپ اس طرح کے سوالات دیگر سوالات بھی آپس میں کریں مثلاً کسی بھی چیز کی طرف آپ اشارہ کر کے اس طرح کا سوال پوچھ سکتے ہیں دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں آپ احاظ ہی سا کوئی بھی سوال کیا یہ گھڑی ہے جواب اس کا لا ہن یہ دیوار ہے مروحتن پڑا ہم نے پنکھے کو کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں احاج ہی سیارتن سیارتن گاڑی کو کہتے ہیں جو جواب دیجیے لا حاضی مروحتن گاڑی کی طرف اشارہ کر کے پوشہ جائے احاظ ہی سیارتن آپ کہیں گے نام حاض ہی سیارتن لڑکے کی طرف اشارہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں احاذا رجل جواب میں آپ کہیں گے لا ہزا ولادن مرغ کی طرف اشارہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں احاذہ ہمارن جواب میں لا الفاظ بھی اس طرح سے ذہن نشین ہوتے رہیں گے اور بولنے کی بھی پریکٹس ہوتی رہے گی نمبر چھ احاذہ دی کم کیا یہ مرغ ہے نام جی ہاں احاذ حسان کیا یہ گھوڑا ہے لا جی نہیں حاضہ ہمارن یہ گدا ہے حاضہ مندیل یہ رومال ہے رومال کے لیے اسکارف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے احاذہ ولاد کیا یہ لڑکا ہے نام جی ہاں منحضا یہ کون ہے حاضہ رجولن یہ آدمی ہے کسی بے جان چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہو یا کسی حیوان کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا ہو یعنی انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنا ہو تو پھر من نہیں کہتے پھر کیا کہتے ہیں ما آپ نے پوچھنا ہے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کر کے پنکھے کی طرف اشارہ کر کے کرسی کی طرف اشارہ کر کے ماں ہار تو کہیں گے ما۔ لیکن کسی انسان کی طرف کا وہ مرد ہو عورت ہو لڑکا ہو لڑکی ہوا نہیں کہیں گے, پھر کیا کہیں گے؟ من ہادہ پھر ماں کہیں گے تو پھر یہ جھگڑے والی بات ہوگی تم کیا ہو تم کیا سمجھتے ہو پھر یہ اس طرح کی بات ہوگی تو کیا کہ منخرہ <تصفح>